السلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کی پہلی اسائنمنٹ کیسی جا رہی ہے کوئی پرابلمس تو نہیں آ رہی اگر آپ کو کوئی بھی پرابلمس ہوں تو میک شیور کہ آپ اپنے ٹیوٹر سے اس کے بارے میں ضرور بات کریں ہی از دیر ہی اور شی از دیر جس فور درپ ٹو آنسر یور کوشچنس اینڈ ٹو ہیلپ یو سیکنڈ لیکچر میں ہم نے آپ سے بات کی تھی ایولیوشن آف کمپیوٹنگ کے بارے میں کس طرح اگلے وقتوں میں کمپیوٹر میکینکل ہوا کرتے تھے پھر الیکٹرو میکینکل بنے اور پھر الیکٹرانک ایج شروع ہوئی ویکیوم ٹیوب کمپیوٹر کی مدد سے اور آج کل کے کمپیوٹر جو ہیں وہ بھی الیکٹرانک کمپیوٹر ہے لیکن بجائے ویکیوم ٹیوبس کے دے آر بیسڈ اپون ٹرانزسٹرس ہم نے یہ بھی کہا کہ لگتا یہ ہے کہ فیوچر میں جو کمپیوٹر ہوں گے دے ول بیسڈ آن اے نیو ریولیوشنری ٹیکنالوجی کولڈ دا کوانٹم کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی اور وہ فیوچر کے کمپیوٹر آج کے کمپیوٹر سے کہیں زیادہ تیز اور افیشئنٹ ہوں گے یہی تیزی اور افیشئنسی جو رہی ہے یہ کمپیوٹر کے ایولیوشن کا ہال مارک رہی ہے پہلے بڑے بڑے مہنگے مہنگے ان ریلائبل اور سلو کمپیوٹر ہوا کرتے تھے اس کے بعد ان کی کیبلٹی میں اضافہ شروع ہونا ہوا ان کا ہجم کم ہوتا گیا ان کی سپیڈ بڑھتی گئی ان کی کاسٹ کم ہوتی رہی تو یہی ساری چیزیں یعنی کیبلٹی میں بہتری قیمت میں کمی حجم میں کمی یہ ساری کی ساری چیزیں پلس ایک اور چیز کہ ایز آف یوز کمپیوٹنگ کی بڑھتی رہی ہے جو جوں کمپیوٹنگ ایوالو ہوتی رہی ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ فیوچر کے کمپیوٹر جو ہوں گے وہ زیادہ سستے ہوں گے زیادہ کیپیبل ہوں گے اور زیادہ ایزی ٹو یوز ہوں گے آج ہم نے تھوڑی سی مختلف بات کرنی ہے آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم کمپیوٹرز کو کلاسیفائی کس طرح کرتے ہیں اگر ہمارے پاس اس کمپیوٹر موجود ہوں ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک سپر کمپیوٹر ہے یا پھر یہ ایک پرسنل کمپیوٹر ہے یا پھر یہ ایک مین فریم کمپیوٹر ہے ایک چیز تو یہ کہ ہم نے کمپیوٹرز کو کلاسیفائی کرنا سیکھنا ہے ہم نے یہ کلاسیفیکیشن کرنی ہے ودھ رسپیکٹ ٹو دیئر سائز اینڈ دیئر کیبلٹی دوسری چیز جو آج ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ سارے کے سارے جو کمپیوٹرز ہیں ان میں کامن کمپوننٹس کیا ہے ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہر کمپیوٹر میں ہوتی ہیں ایسے کون سے اسینشیل کمپوننٹس ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی مسنگ ہو تو کمپیوٹر کمپیوٹر نہیں رہتا تو جناب یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کمپیوٹرس کی کلاسفیکیشن کی کمپیوٹرز کو ہم کریں گے کلاسیفائی مختلف کیٹیگریز میں جس میں سپر کمپیوٹنگ کی کیٹیگری ہوگی مین فریم کمپیوٹرز کی سرورز یا منی کمپیوٹرز کی کیٹیگری ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کی اور آخر میں پورٹیبل کمپیوٹرز کی کیٹیگری ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم سپر کمپیوٹرز کی سپر کمپیوٹرز کے بارے میں ہم نے سیکنڈ لیکچر میں بھی کچھ گفتگو کی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سٹیٹ آف دی آرٹ مشینز ہوتی ہیں یعنی کسی بھی زمانے کی بہترین ٹیکنالوجی سے جو بہترین مشین تیار کی جا سکے وہ سپر کمپیوٹر کہلاتا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ یوز ہوتے ہیں ایکسٹریملی کمپلیکس کاموں کو کرنے کے لیے اگر آپ نے ویدر کو پرڈکٹ کرنا ہے اگر آپ نے ایروپلین ڈیزائن کرنے ہیں اگر آپ نے ایٹمی دھماکوں کی سیمولیشن کرنی ہے اس کے لیے آپ کو ایک سپر کمپیوٹر درکار ہے ایک آم کمپیوٹر سے کام نہیں چلے گا یہ والے جو کام میں نے آپ کے سامنے گنوائے یہ بہت مشکل اور بہت کمپلیکس ٹاسک ہیں عام کمپیوٹرز پہ اگر یہ ٹاسک سمولیٹ کیا جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کئی سال لگ جائیں اور اگر آپ کو کل کا موسم ایک سال کے بعد پتہ لگے وہ تو کوئی اتنی زبردست بات نہیں ہوگی سو دیٹس وائی یو نیڈ دی سپر افیشینٹ سپر کمپیوٹرس کہ جو وہی کام ایک سال کی بجائے چند گھنٹوں میں کر سکیں اگر آپ ایک سپر کمپیوٹر خریدنا چاہیں تو کتنے پیسے درکار ہوں گے تو جناب جنرلی اٹ ول ریکوائر یو ٹو اسپینڈ ٹینس آف ملینس ان سپر کمپیوٹر کے بارے میں سب سے یونیک بات جو ہے وہ ان کی پرائس نہیں ہے ان سپر کمپیوٹر کے بارے میں سب سے یونیک بات جو ہے وہ یہ کہ دے آر ڈیزائن ٹو فوکس آل آف د ریسورسز آن ون پرابلم سپر کمپیوٹرز ایک وقت میں صرف ایک کام کرتے ہیں اپنے سارے ریسورسز اپنی ساری کیپبلٹی کو ایک کام پہ مرکوز کر کے یہ چلتے ہیں دس از وسٹنگ از دن ود ریسپیکٹ ٹو آل دی ادر کمپیوٹرس پرانے زمانے کے جو سپر کمپیوٹرز تھے ان میں ایک یا ایک سے زیادہ پروسیسرز ہوا کرتے تھے اور یہ خاص پروسیسرز تھے یہ صرف انہی سپر کمپیوٹرز کے لیے بنائے جاتے تھے دیور کسٹم بلٹ اور کیونکہ دیور کسٹم بلٹ دیور ویری ویری ایکسپینسو آج کل کے کمپیوٹر جو ہیں آج کل کے سپر کمپیوٹر وہ ذرا پرانے کمپیوٹر سے مختلف ہیں ان میں کسٹم بلڈ پروسیسرز یوز نہیں ہوتے بلکہ یہی جو عام مائکرو کمپیوٹرز میں پروسیسر پائے جاتے ہیں انہی کو یوز کیا جاتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ آپ کے عام پرسنل کمپیوٹر میں ایک یا دو پروسیسر ہوتے ہیں ان سپر کمپیوٹرز میں ہزاروں ایسے پروسیسرس کو اکٹھا یوز کیا جاتا ہے یعنی کسٹم بلڈ پروسیسر اور ان ہزاروں پروسیسر میں آپ اسی طرح فرق سمجھ لیں کہ آپ نے کشتی چلانی ہے بجائے اس کے کہ ایک بہت عظیم سا بڑا سا ایک چپو بنائیں آپ ہزاروں چھوٹے چھوٹے چپو بنا لیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ہم کیوں ایسے چھوٹے چھوٹے ہزاروں پروسیس کو اکٹھا کر کے ایک سپر کمپیوٹر بناتے ہیں ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ ایک ہی عظیم سا بڑا سا فاسٹ سا ایفیشنٹ سا مائکرو پروسیس بنا لیں اور اس کی مدد سے ایک سپر کمپیوٹر بنا لیں ہم کیوں پریفر کرتے ہیں کہ ہم ہزاروں چھوٹے چھوٹے پروسیس یوز کریں بجائے ایک بڑے سے پروسیسر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس کے بارے میں ذرا سوچیں اپنی کتاب میں دیکھیں ویب پہ سرچ کر کے دیکھیں اور اس کا جواب تلاش کریں اور جب آپ کو وہ جواب مل جائے تو سی ایس ون کا جو میسج بورڈ ہے اس پہ اس جواب کو پوسٹ کیجئے جہاں تک آج کل کے سپر کمپیوٹرز کا تعلق ہے تو آج کل جو پرانے زمانے کا کرے ون آیا تھا اس کے مقابلے میں سپر کمپیوٹرز بہت ترقی کر چکے اگر آپ فروری 2002 دو میں دیکھیں کہ سب سے عظیم سب سے بڑا سب سے فاسٹ سپر کمپیوٹر کون سا ہے تو نام جو سامنے آتا ہے وہ ہے ایس کی وائٹ یہ ایک ایسا کمپیوٹر ہے کہ جو ایک سیکنڈ میں ٹویلو پوائنٹ تھری ٹریلین کیلکولیشن کر سکتا ہے دوسرے لیکچر میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کرے ون کا وہ تقریباً 167 اینڈ سیون ملین کیلکولیشن ایک سیکنڈ میں کرتا تھا تو ایس کی وائٹ ون کے مقابلے میں تقریباً چوہتر ہزار گنا سیونٹی فور تھاؤزنڈ ٹائمس تیز ہے اگر اسی ایس کی وائٹ کو آپ اس ڈیپ بلو سے کمپیئر کریں وہی ڈیپ بلو جس نے گیری کیس کو ہرایا تھا تو یہ اس سے بھی خاصا تیز ہے تقریباً ایک ہزار گنا تیز یہ کمپیوٹر جو ہے یہ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف انرجی نے بنوایا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ ہے کمپلیکس 3D ڈی کرنا امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف انرجی والے نیوکلیر ویپنس کی ٹیسٹنگ کی سیمولیشنس کرنا چاہتے تھے اس خاص مقصد کے لیے انہوں نے یہ کمپیوٹر بنوایا اس کمپیوٹر میں آٹھ میں ایک سو بانوے مائکرو پروسیسرس پروسیس. اس کی میموری جو ہے وہ چھ ٹریلین بائٹس پہ مشتمل ہے اور اس کی اسٹوریج کیپیسٹی جو ہے وہ ہنڈریڈ اینڈ سکسٹی ٹریلین بائٹس ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو اپنے پرسنل کمپیوٹر کے بارے میں بتایا تھا جو میرے گھر پہ پڑھا ہے اس میں تقریباً چالیس گیگا بائٹ کی اسٹوریج ہے اور چالیس گیگا بائٹ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً چالیس ہزار کتابوں کو اسٹور کر سکتی ہے تو خود سوچیں کہ ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ ٹریلین وائٹس میں اسی حساب سے آپ تقریباً ایک سو ساٹھ ملین بکس کو اسٹور کر سکتے ہیں یعنی ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ کتابیں اس اکلوتے کمپیوٹر کے اندر اسٹور کی جا سکتی ہیں. تو جناب یہ تو بات تھی ایس کی وائٹ کی اور اب ہم سوپر کمپیوٹر سے بات شروع کرتے ہیں مین فریم کمپیوٹر کی مین فرین کمپیوٹرز جو ہیں ان کو انٹرپرائز سرورز بھی کہا جاتا ہے یہ ڈیزائن کیے ہوتے ہیں اس کے لیے کہ اس کو ملٹیپل لوگ بیک وقت یوز کر سکیں اور اس پہ ملٹیپل ٹاسکس اور مشکل انٹینسو ٹاسکس رن کر سکیں ان کمپیوٹرز کو لارج بزنسز یوز کرتے ہیں مثلا بینکس ہیں ای کامرس کی سائٹس ہیں اس کے علاوہ ملٹری بھی انہیں یوز کرتی ہے انڈسٹریل آرگنائزیشنز بھی ان مین فرینڈ کمپیوٹرس کو یوز کرتے ہیں ان کے بارے میں جو خاص بات ہے کہ دے گی ویری ریلائبل آپریشن ان کو ڈیزائن اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ویری ہائی ریلائبلٹی کے کام کیے جا سکیں اب آپ خود سوچے اب اپنے بینک میں ایسا کمپیوٹر تو نہیں چاہیں گے جو دو دن چلتا ہو اس کے بعد ایک آدھے سیکنڈ کے لیے خراب ہو جاتا ہو یو وانٹ سم تھنگ وچ رنس آلموسٹ فار ایور ریلائبلی ود بریکنگ ڈاؤن ان کا ڈیزائن ہی کچھ ایسا ہوتا ہے بلکہ ان کا ڈیزائن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو اپ کرنے کے لیے آپ کو انہیں سوچ آف نہیں کرنا پڑتا یہ چلتے رہتے ہیں اور اس دوران میں آپ انہیں ان کی ریپیئر کر سکتے ہیں انہیں اپ کر سکتے ہیں ان کمپیوٹر میں عموماً ملٹیپل پروسیسرز ہوتے ہیں ہزاروں تو نہیں تین چار درجن دو درجن اس طرح کر کے ان کی میموری جو ہوتی ہے وہ گیگا بائٹس یعنی بلینس آف بائٹس مشتمل ہوتی ہے ان کی جو اسٹوریج ہے وہ ٹریلینز یعنی ٹیرا بائٹس پہ مشتمل ہوتی ہے اور ان کی قیمت ملینز آف ڈالرز میں ہوتی ہے نیکسٹ کیٹیگری جو ہے وہ ہے منی کمپیوٹرز کی سپر کمپیوٹر سے ہم مین فریمس پہ آئے مین فریمس سے ہم منی کمپیوٹرز پہ آتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کیٹیگری اب ختم ہوتی جا رہی ہے لوگ کمپیوٹرز کو کسی ٹائپ کے کمپیوٹرز کو اب منی کمپیوٹر نہیں کہتے جب وہ کہتے تھے اس زمانے میں منی کمپیوٹر سے مراد وہ کمپیوٹر تھے جو مین فریم اور پرسنل کمپیوٹرز کے درمیان کی کیٹیگری ہوتی تھی اب ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو پرسنل کمپیوٹرز جو ہے آپ کے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز یہ زیادہ سے زیادہ پاورفل ہوتے گئے اور وہ اتنے پاورفل ہوئے کہ منی کمپیوٹر کی ضرورت ہی ختم ہو گئی تو اب منی کمپیوٹر تو نہیں ہم سرورز کی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں سرورز دے آر سملر ٹو ڈیسک کمپیوٹر بٹ مور پاورفل نہ صرف زیادہ پاورفل ہوتے ہیں یہ ہی ان کی نسبت زیادہ ریلائبل بھی ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر جو ہیں یہ میڈیم سائز یا سمال آرگنائزیشن جو ہیں اومن بائے کرتی ہیں اور اس کے ذریعے اپنے وہ اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں اپنی ای میل سروس کو چلاتے ہیں یا پھر اپنی ویب سائٹس کو ان پہ رن کرتے ہیں سرورز میں اومن دو تین چار اتنے ہی پروسیسز ہوتے ہیں ان میں گیگا بائٹس میں میموری ہوتی ہے اور ان میں اسٹوریج ٹیرا بائٹس یعنی ٹریلینس میں ہوتی ہے اور یو کین بائے ون فار اے فیو of thousands of dollars server's ke baad next category jo hai wo desktop computers ki hai inhe microcomputer bhi kaha jata hai desktops mein bhi do sub categories hain jo low end machines hoti hain jo zara sasti machine hoti hain jo zara kamzor machine hoti hain unhe hum personal computers kehte hain jo zara zyada powerful desktops hote hain unhe hum workstations kehte hain umumnya inmein ek hi processor hota hai workstations بھی ان میں جو ہوتی ہے وہ بائٹس میں ہوتی ہے ان کی بائٹس میں ہوا کرتی ہے پی سی سے تو ہم سب بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں ان کے ذریعے ہم ورڈ پروسیسنگ کرتے ہیں اسپریڈ شیٹ چلاتے ہیں ای میل چیک کرتے ہیں ورک سٹیشن ذرا تگڑے کاموں کے لیے ذرا مشکل کاموں کے لیے ہوتے ہیں اگر آپ نے انجینئرنگ کی کچھ سمولیشنس کرنی ہوں آپ نے کچھ 3D میں کام کرنا ہو اس کے لیے عموماً آپ کو ایک ورک سٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے ان لائک سروز ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ذرا کم ریلائیبل ہوتے ہیں ان میں فالٹ ٹالرنٹ فیچرز نہیں ہوتے فالٹ ٹالرنٹ ایک نئی ٹرم ہے تو میں ذرا ایکسپلین کر لوں فالٹ ٹالرنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایسی مشین کہ جس میں تھوڑی سی گڑبڑ بھی ہو جائے پھر بھی وہ چلتی رہے فار ایگزامپل اگر اس کی ہارڈ ڈسک خراب ہو جاتی ہے اس کی میموری میں تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے اس کی اس کی پاور سپلائی کو تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے اگر ایسا ہو جائے تو اومن سرورز اور مین فریم کمپیوٹر اس طرح ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وہ پھر بھی کام کرتے رہیں ڈیسکاپ کمپیوٹرز میں اومن ایسا نہیں ہوتا اگر تھوڑی سی بھی کہیں گڑبڑ ہو یہ بیٹھ جاتے ہیں یہ اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں اگر آپ نے ایک ورک خریدنا ہو تو آپ کو چند ہزار ڈالر خرچنے پڑیں گے پیسیز تو آج کل تقریباً ایک ہزار ڈالر میں بھی آ جاتے ہیں ہماری نیکسٹ کیٹیگری جو ہے وہ موبائل کمپیوٹرز کی ہے موبائل کمپیوٹر سے مراد یہ ہے ایسے کمپیوٹر جو آپ اپنے صرف ڈیسک پہ یوز نہیں کرتے ان کو آپ ٹرانسپورٹ بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات انہیں اپنے ساتھ ہی لگائے رکھتے ہیں اس کیٹیگری میں کئی سب کیٹیگریز ہیں مثلاً ایک لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی کیٹیگری ہے اس کے علاوہ پام ٹاپس کی ایک کیٹیگری ہے اور ایک ویریبل کمپیوٹر کی کیٹیگری بھی ہے ان تینوں کیٹیگریز میں کامن چیز یہ ہے کہ یہ لائٹ ویٹ کمپیوٹر ہے نہ صرف یہ لائٹ ویٹ ہے یہ پاور ہنگری بھی نہیں ہے یعنی یہ بہت کم بجلی پہ کام کرتے ہیں جہاں تک لیپ ٹاپ کمپیوٹرز کا تعلق ہے جنہیں ہم نوٹ بکس بھی کہتے ہیں یہ آج کل کے لیپ ٹاپس تقریباً دو کلو گرام تین کلو گرام تقریباً اتنا وے کرتے ہیں ان میں اسپیشل لو پاور مائکرو پروسیس ہوتے ہیں جو زیادہ بجلی خرچ نہیں کرتے ان میں ٹپکلی دو سو چھپن میگا بائٹ کی میموری ہوتی ہے اور تقریباً چالیس گیگا بائٹ کی اسٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے اور اوومن یہ بجلی کے بغیر صرف بیٹری پہ کم از کم دو گھنٹے تو ضرور کام کر لیتے ہیں ان لیپ ٹاپس کی یوسیج جو ہے اٹ از سملر ٹو پرسنل کمپیوٹر یعنی انہیں آپ انہی کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں جو آپ اپنے پرسنل کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں ان کی قیمت پرسنل کمپیوٹر سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے آج کل اگر آپ نے ایک لیپ ٹاپ خریدنا ہے تو آپ کو پندرہ سو سے تقریباً ڈھائی ہزار ڈالر تک خرچ کرنے پڑیں گے لیپ ٹاپ کے بعد نیکسٹ موبائل کمپیوٹنگ کی کیٹیگری جو ہے وہ ہے پام ٹاپس یا جنہیں ہم پرسنل ڈیجیٹل اسسٹینٹس بھی کہتے ہیں. یہ بڑے چھوٹے کمپیوٹر ہیں عموماً آپ کی پام میں یہ آ جاتے ہیں ان کا وزن عموماً ایک پاؤنڈ سے بھی کم ہوتا ہے یہ بہت کم پاور خرچ کرتے ہیں ان کے بہت اسپیشلی ڈیزائن پروسیسر ہوتے ہیں کہ جو زیادہ بجلی نہ کھینچیں ان میں میمری جو ہوتی ہے وہ میگا بائٹس میں ہوتی ہے ان میں اسٹوریج کیپیسٹی خاصی کم ہوتی ہے وہ بھی میگا بائٹس میں ہوتی ہے اور بعض اوقات تو یہ کمپیوٹر جو ہیں یہ اے اے بیٹریز جو آپ کی پنسل بیٹریز ہوتی ہیں ان پہ چل سکتے ہیں ان کا کام ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد وہی ہے جو عموماً آپ کے پاس وہ ایک چھوٹی سی پاکٹ ڈائری ہوتی ہے نا جس میں آپ اپنی اپوائنٹمنٹ لکھ لیتے ہیں امپورٹنٹ ایڈریسز فون نمبرز یا اور ایسی ضرورت کی چیزیں لکھ لیتے ہیں پی ڈی ایز یا پام ٹاپس عموماً ایسے ہی کاموں کے لیے یوز ہوتے ہیں آج کل کے ماڈرن پام ٹاپس جو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ فون کا کام بھی دے لیتے ہیں ان کی قیمت اگر آپ ایک پام ٹاپ آج خریدنا چاہیں تو آپ کو دو سو سو لے کے چھ سات سو ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے نیکسٹ کیٹیگری جو ہے وہ ہے ویریبل کمپیوٹرز کی ویریبل کمپیوٹرز آج کل اتنے پاپولر تو نہیں لیکن ان میں خاص بات کیا ہے ان میں خاص بات یہ ہے کہ ان, انہیں آپ جیب میں رکھتے ہیں یا پھر بازو پہ باندھ لیتے ہیں بیلٹ پہ اپنی باندھ لیتے ہیں یا کسی طرح اپنی کسی پاکٹ میں یا کسی بھی طریقے سے اسے کیری کرتے ہیں ان کے بارے میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جنرلی دے آر آلویز آن انہیں آپ آف نہیں کرتے آپ چلتے پھرتے بھی ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ کمپیوٹر جیسے میں نے بتایا ابھی اتنے عام تو نہیں لیکن میرے خیال میں آج سے چند سالوں کے بعد دے ول بی دا موسٹ پاپولر کمپیوٹر ان کی ایک خاص اپلیکیشن جو ہوگی وہ جنگ کے میدان میں ہوگی گی آپ دیکھیں گے کہ فیوچر کا جو فوجی ہوگا دیٹ پرسن ول آلویز بی ویئرنگ اے ویریبل کمپیوٹر جس کی مدد سے اسے ٹیکٹیکل سچویشن کے بارے میں پتہ لگتا رہے گا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کے فرینڈلی فوجی کدھر ہیں دشمن کے فوجی کدھر ہیں اور ٹرین کے مختلف فیچرس جو ہیں اس کے بارے میں اس کو اس کے ذریعے انفارمیشن ملتی رہے گی اور خاص بات یہ ہوگی کہ وہ اپنے ڈیسک پہ نہیں بیٹھا ہوگا وہ چھپا ہوگا کسی خندق میں بیٹھا ہوگا یا کہیں بھی لیکن اس نے ایک کمپیوٹر پہنا ہوگا اینڈ دیٹ ول بی اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویریبل کمپیوٹرس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویریبل کمپیوٹرس آج کل اتنے پاپولر نہیں ہیں تو کون سے کمپیوٹر ایسے ہیں جو آج کل سب سے زیادہ پاپولر ہیں اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو پرسنل کمپیوٹرز نظر آئیں گے اس کے بعد شاید آپ کو پی ڈی ایز یا پھر ورک اسٹیشنز نظر آئیں پھر سرورس پھر مے بھی ویریبل کمپیوٹرس اور پھر مین فریمس اور سب سے کم تعداد میں جو دنیا میں چیزیں ہیں وہ ہیں. سپر کمپیوٹرس لیکن میرا پکا خیال ہے کہ چند سالوں کے بعد ویریبل کمپیوٹرز ول بی دا موسٹ پاپولر کمپیوٹر ان دا ورلڈ تو جناب اب پچھلے بیس ایک منٹ میں ہم نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ کتنی کیٹیگریز کے کمپیوٹر ہیں کتنی طرح کے کمپیوٹر ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ کمپیوٹر جو ہے یا سوپر کمپیوٹر کیٹیگری میں آتے ہیں یا مین فریم کی یا پھر سرور کی یا پھر پرسنل کمپیوٹر کی یا پھر پورٹیبل کمپیوٹر کی اب ہم تھوڑا سا ٹاپک چینج کرتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ساری کیٹیگریز میں کون سی چیزیں کامن ہیں یعنی ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ان سب کیٹیگریز میں پائی جاتی ہیں ایسی کون سی چیزیں ہیں وچ آر اسینشل فار سم تھنگ ٹو بی کمپیوٹر پہلی بات تو یہ کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو این کمپیوٹنگ اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے آپ کے پاس کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہونی چاہیے اور آپ کے پاس کمپیوٹر سافٹ ویئر ہونی چاہیے کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے مراد یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک کتاب ہے اگر وہ کتاب بالکل خالی ہے اس کے اندر کچھ نہیں لکھا اٹس یوز لیس کمپیوٹر سافٹ ویئر وہ الفاظ ہیں جو ایک کتاب کے اندر لکھے ہوتے ہیں سو ہارڈ ویئر از اے پارٹ جو آپ فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں And, and software ویئر از اے جو کمپیوٹر کو بتاتی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے so without either of them we can't do computing so دو اسل چیزیں جو ہو گئیں ایک ہارڈ ویئر یعنی دا فزیکل کمپیوٹر اینڈ سافٹ ویئر دیٹ از دا سیٹ آف جن کی مدد سے اس ہارڈ کو آپ یوز کرتے ہیں تو ایٹ دا ہائیسٹ لیول کمپیوٹنگ کے یہ دو حصے ہو گئے ایک کمپیوٹر ہارڈ اور دوسرے کمپیوٹر سافٹ کمپیوٹر سافر کے بارے میں اس میں ہم نے بہت باتیں کرنی ہے آج اب جن چیزوں کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کمپیوٹر ہارڈ کے بارے میں سو so, اگلے بیس پچیس منٹ کے لیے ہم کمپیوٹر ہارڈ ویئر پہ کانسنٹریٹ کریں گے اگر آپ کسی بھی کمپیوٹر کے ہارڈ کو دیکھیں تو اس میں آپ کو پانچ اسینشیل کمپوننٹ نظر آئیں گے کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم ان پہ سب سسٹم کہتے ہیں ان سب سسٹم کسی کمپیوٹر کا وہ سب سسٹم ہے جس کی مدد سے آپ کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کرو سو so ان کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو انسٹرکشن دیتے ہیں اباؤٹ what to do یہ انسٹرکشن جو ہیں کمپیوٹر کے ایک اور حصے میں جاتی ہیں جسے ہم پروسیسر کہتے ہیں well that is the main وہ دیٹ از دا مین انجن وہ کمپیوٹر کا وہ ایریا ہے جو اس ان کو پھر پروسیس کرتا ہے ایک اور حصہ جو ہے اسے ہم میموری کہتے ہیں میموری میں کیلکولیشنس کے دوران بعض چیزیں جو کمپیوٹر نے اسٹور کرنی ہوتی ہیں رکھنی ہوتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے وہ میموری میں رکھی جاتی ہیں میموری سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اسٹوریج اسٹوریج میں عموماً ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں جن کی امیجیٹلی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد ضرورت پڑے گی تو وہ کمپیوٹنگ کا سب سسٹم ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں اسٹوریج آخری اسینشیل کمپوننٹ جو کمپیوٹنگ کا ہے وہ ہے دا آؤٹ پٹ سب سسٹم یعنی یہ کمپیوٹر کا وہ حصہ ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے ان کے ذریعے ہم کمپیوٹر سے بات کرتے ہیں اور آؤٹ کے ذریعے کمپیوٹر ہم سے بات کرتا ہے اچھا جناب یہ تو پانچ حصے ہو گئے انپٹ پروسیسر میموری اسٹوریج اینڈ آؤٹ ایک اور بھی ہے کیا اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکیں گے کہ وہ چھٹا اور اسینشل حصہ کیا ہے وہ چھٹا حصہ ہے دا بس بی یو ایس بس بس کسی بھی کمپیوٹر میں وہ کمپوننٹ ہے جن کی مدد سے وہ جو پہلے پانچ کمپونٹ میں نے آپ کو بتایا تھے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اگر آپ کسی کمپیوٹر کو کھول کے دیکھیں تو اس میں کم از کم آپ کو دو بسز ضرور نظر آئیں گی ون از کال دا سسٹم بس اینڈ دی ادر ون از کال دا میموری بس میمری بس کی مدد سے پروسیسر جو ہے وہ میمری سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور سسٹم بس کی مدد سے پروسیسر جو ہے وہ انپٹ سے کمیونکیٹ کرتا ہے آؤٹ پٹ سے کمیونکیٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اسٹوریج سے کمیونکیٹ کرتا ہے اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ اسٹوریج آٹپٹ اور انپٹ کی بعض ایگزامپل نظر آ رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم انپٹس کو دیکھتے ہیں ماؤس اور کیبورڈ بورڈ جو ہے دیز آر ایگزامپل آف انپٹ سب سسٹمس اور ان پٹ ڈیوائس کیا اس کے علاوہ بھی آپ کچھ ایگزامپل سوچ سکتے ہیں اگر میں اپنے کمپیوٹر سے ایک کیمرا کنیکٹ کر سکوں اگر مائکروفون کنیکٹ کر سکوں دیٹس این ان پٹ اگر میں ایک اسکینر کنیکٹ کر دوں دیٹس آلسو انپٹ ڈیوائس بعض لوگ جو گیمز کھیلنے کی شد آئے ہیں انہوں نے تو شاید بھی یوز کی ہیں جو ندر اگزامپل ایک اور سوال یہ پورٹ کیا چیز ہوتی ہے نہیں جناب میں کراچی پورٹ کی بات نہیں کر رہا نہ میں کسی ڈرائی پورٹ کی بات کر رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں کہ کسی کمپیوٹر کے نقطہ نگاہ سے ایک پورٹ سے کیا مراد ہے پورٹ جو ہے یہ کنیکشن پوائنٹ ہے یہ وہ کنیکشن پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کسی کمپیوٹر سے کسی ان پٹ ڈیوائس کو یا آؤٹ پٹ ڈیوائس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یعنی یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے کمپیوٹر کے اندر یا ڈیٹا نکلتا ہے یا پھر کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا جاتا ہے کسی بھی کمپیوٹر میں کئی طرح کی پورٹس ہوتی ہیں سیل پورٹ ہوتی ہے پیرل پورٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ آج کل یو ایس بی پورٹ یعنی یونیورسل سیریل بس اس کی بھی پورٹ پائی جاتی ہے فائر وائر کی بھی خاصی پاپولر ہو رہی ہے اور آپ نے شاید سنا ہو اسکزی کی بھی ایک پورٹ ہوتی ہے تو اگین پورٹ از دا پوائنٹ ایٹ وچ یو کنیکٹ ڈیوائس تو جناب ہم نے اب بات کر لی انٹس کی ہم نے بات کر لی پورٹس کی اب ہم آتے ہیں پروسیسر کی طرف تو جیسے میں نے بتایا پروسیسر مین انجن پروسیسر از وچ ڈز موسٹ ایوری تھنگ ان اے آپ نے پینٹیم پروسر کا تو سنا ہوگا اس کے علاوہ پی سیز میں سیلرون پروسیسر بھی پائے جاتے ہیں ایتھلون پروسیسر بھی پائے جاتے ہیں پاور پی سی والا بھی پایا جاتا ہے اسٹرانگ آرم مائکرو پروسیسر جو ہے وہ خاص طور پہ پی ڈی ایز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یعنی یہ ایسا پروسیسر ہے جو زیادہ بجلی خرچ نہیں کرتا اسپارک پروسیسر جو ہے وہ بھی ایک اسپیشل پرپز سمجھ لیں کیونکہ وہ صرف ورک اسٹیشن میں ہی یوز ہوتا ہے کے ارینا میں سب سے نیا انٹرنٹ جو ہے وہ شاید کروسو پروسیسر ہے یہ پروسیسر خاص طور پہ لو پاور اپلیکیشن کے لیے بنایا گیا ہے اور آج کل بعض لیپ ٹاپس میں یوز ہو رہا ہے پروسیسر سے اب ہم بات شروع کرتے ہیں میمری کی اور اسٹوریج کی اس کی ایگزامپلز بے شمار ہیں آپ نے شاید ریم یا رینڈم ایکسس میموری کا نام سنا ہو آپ نے پنچ کارڈس کا تو میرے سے بھی تذکرہ سنا ہوگا اس کے علاوہ ہارڈ ڈسک ہے کمپیکٹ ڈسک ہے ڈی وی ڈی ہے یہ ساری کی ساری جو ہیں دیز آر ایگزامپلز آف میموری اینڈ سٹوریج ریم خاص طور پہ میموری کی ایگزامپل ہے اور باقی جتنے بھی میں نے نام لیے یہ سب کے سب سٹوریج سب سسٹمز کی ایگزامپل ہیں ان اور اسٹوریج سب سسٹمس کو کلاسیفائی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریم اور روم فار ایگزامپل دے آر الیکٹرانک فارم آف اسٹوریج اور میموری جہاں تک میگنیٹک فارم کا تعلق ہے اس میں ٹیپ آ جاتی ہے فلپی ڈسک آ جاتی ہے ہارڈ ڈسک آ جاتی ہے آپٹیکل اسٹوریج اس کے لیے ہم سی ڈی کا نام لے سکتے ہیں اس کے لیے ہم ڈی وی ڈی کا بھی نام لے سکتے ہیں ایک اور کلاسیفائی کرنے کا طریقہ ہے وولاٹائل اور نان ولیٹائل وولاٹائل میموری سے مراد وہ میموری ہے کہ اگر ہم سسٹم کی پاور آف کر دیں تو وہ میموری ختم ہو جاتی ہے ریم میں اگر کوئی چیزیں آپ اسٹور کریں اپنے کمپیوٹر کی اور کمپیوٹر کی پاور آف کر دیں تو جو کچھ بھی ریم میں تھا وہ سب ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ اپنی ہارڈ میں کوئی چیز اسٹور کرتے ہیں دیٹ از نان ولاٹائل سو اگر بجلی آپ آف کر کے دوبارہ آن کرتے ہیں اٹ ول اسٹل بی دیئر ایک اور طریقہ کلاسیفائی کرنے کا ہے ڈائریکٹ ایکسیس اور سیریل ایکسیس اس کا میں نے پہلے بھی تذکر آپ سے کیا تھا دوسرے لیکچر میں کہ جو میگنیٹک ٹیپ ہوتی ہے اس میں اگر آپ نے اس کے آخر میں جانا ہو تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ ٹیپ پہلے فورڈ ہوگی اس کے بعد آخر میں جو ڈیٹا ہے اسے آپ ایکسس کر سکیں گے ویئر ایز آنا سی ڈی یا پھر ریم یا پھر ہارڈ ڈرائیو اس میں ایسا نہیں ہوتا اس میں ڈائریکٹ ایکسس ہوتی ہے یعنی آپ تقریباً فورن اس مقام پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں اور ڈیٹا کو ریڈ کر سکتے ہیں یا پھر رائٹ کر سکتے ہیں جہاں تک ریڈ رائٹ کا تعلق ہے یہ بھی کلاسیفائی کرنے کا ایک طریقہ ہے یعنی CD ایک ایسا میڈیم ہے جس پہ عموماً ہم صرف ریڈ کرتے ہیں اس پہ ہم رائٹ نہیں کر سکتے ہارڈ ڈسک از ڈیزائنڈ فار ریڈنگ اینڈ رائٹنگ بوتھ اسی طرح ریم جو ہے اس میں بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں اور رائٹ بھی کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آؤٹ پٹ کی آؤٹ پٹ کون کون سی ہیں اس کی سب سے بڑی ایگزامپل تو مانیٹر ہے جو تقریباً ہر کمپیوٹر میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اکثر کمپیوٹر کے ساتھ ایک پرنٹر بھی ہوتا ہے آج کل کے کمپیوٹر میں سپیکر ضرور ہوا کرتے ہیں سو دیز آر ایگزامپل آف آؤٹ پٹ یعنی ایسی ڈیوائسز جس کے ذریعے کمپیوٹر ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں موڈم کا نام سنا ہے آپ نے موڈم کیا ہے از اٹ این ان پٹ ڈیوائس اور این آؤٹ پٹ ڈیوائس کیا خیال ہے جناب یہ موڈم کا لفظ جو ہے یہ دو لفظوں کے ملاب سے بنا ہے مو ڈم مو از دا فرسٹ ٹو لیٹر آف موجولیٹر ویئرز ڈم از دی فرسٹ تھری لیٹر آف ڈی آپ نے فون تو یوز کیا ہوگا اس کے ریسیور میں ایک سپیکر ہوتا ہے اور ایک مائکرو فون ہوتا ہے سو مائکرو فون جو ہے اٹس لائک اے موجولیٹر مائکرو فون این ان پٹ ڈیوائس سپیکر جو ہے وہ ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے اٹس دی فارم آف اے ڈی موجولیٹر سو ماڈرن کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ دونوں کام کر سکتا ہے یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے اس کا موجولیٹر پورشن جو ہے وہ ایک الگ سے ہے اور ڈی موجولیٹر پورشن جو ہے وہ ایک الگ سے ہے لیکن یہ دونوں چیزیں ایک ہی پیکج میں پائی جاتی ہیں جیسے ہم آپ کے ذہن میں کوئی اور ایسی ایگزامپل ہیں کوئی اور ایسی ایگزامپل کہ ایک ڈیوائس ہو اور جو دونوں کام یعنی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے پیک وقت کرتی ہو میں آپ کو دو ایگزامپل دیتا ہوں ایک تو یہ نیٹ ورک کارڈ جو ہیں جو آج کل اکثر کمپیوٹرس میں پائے جاتے ہیں جس کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر کو کسی کمپیوٹر نیٹورک سے کنیکٹ کرتے ہیں دے ڈو بوتھ فنکشنس ان پٹ کا بھی اور آؤٹ پٹ کا بھی اسی طرح شاید آپ نے ٹچ اسکرینس کا نام سنا ہو ٹچ اسکرین جو ہیں ان کی مدد سے آپ کو چیزیں نظر بھی آتی ہیں اور ٹچ اسکرین کو ٹچ کر کے آپ کمپیوٹر کو انپٹ بھی دے دیتے ہیں تو ٹچ اسکرین از دا فارم آف اے ڈیوائس وچ پرفارمز بوتھ فنکشن سائملٹینیسلی یعنی انپٹ کا بھی آؤٹ پٹ کا بھی تو جناب یہ تو بات ہو گئی ایسی ڈیوائسز کی جو بیک وقت انپٹ اور آؤٹ پٹ دونوں کام کرتی ہیں اب ذرا ہم سمرائز کر لیں آج جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں تو جناب یہ تو بات ہو گئی آؤٹ پٹ ڈیوائسیز کی یعنی وہ ڈیوائسز جن کے ذریعے کمپیوٹر ہم سے کمیونکیٹ کرتا ہے اب میں یہ چاہوں گا کہ ہم ذرا سمرائز کر لیں آج جو جو ہم نے باتیں کہیں ہم نے آج کی ڈسکشن شروع کی بائی کلاسیفائنگ کمپیوٹرز ہم نے کہا کہ کمپیوٹرز کو عموماً ہم پانچ کیٹیگریز میں کلاسیفائی کرتے ہیں سب سے پاورفل کمپیوٹرز کی کیٹیگری جو ہے وہ سپر کمپیوٹرز کی کیٹیگری کہلاتی ہے یہ وہ کمپیوٹرز ہیں جو کسی بھی زمانے کی بیسٹ ٹیکنالوجی بیسٹ نو ہاؤ کے بل پہ بنائے جاتے ہیں دے آر دا فاسٹسٹ کمپیوٹرز اور ان کمپیوٹرز کو بنایا آتا ہے اب اپنے زمانے کی مشکل ترین پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اور آج کل کے جو فاسٹس کمپیوٹرز ہیں ہم نے اس کا تذکرہ کیا وہ آج کل ٹویلو ٹریلین آپریشن ایک سیکنڈ میں کر سکتے ہیں تو یہ تو سپر کمپیوٹرز ہو گئے اس سے نیکسٹ کیٹیگری جو تھی وہ مین فریمز کی تھی مین فریمز کے بارے میں خاص بات جو ہم نے بتائی تھی کہ یہ ویری ہائیلی ریلائبل کمپیوٹر ہوتے ہیں یعنی ان کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے کہ یہ فیل نہ ہو ان کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے کہ ملٹیپل یوزر بیک وقت ان کی مدد سے اپنا کام کر سکے اور بیک وقت بہت سارے کام ان پہ ملٹیپل یوزرز کر سکے اور وہ کام جو خاص انٹینسو کام ہو خاص مشکل کام ہو مین فریم کمپیوٹرز ایسا کر سکتے ہیں اس کو میں کنٹراسٹ کرنا چاہوں گا سپر کمپیوٹر سے سپر ٹاسک ایٹ اے ٹائم یعنی ایک کام پہ وہ بڑا زبردست فوکس کر کے اسے کرتے ہیں ویئر ملٹیپل ٹاسک یعنی کئی کام بیک وقت کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور ان کی خاص چیز جو ہے وہ یہ کہ دی آر ڈیزائنڈ فار ہائیلی ریلائبل آپریشن اسی لیے بینکس اور ملٹری اور بہت ساری انڈسٹریل آرگنائزیشن جو ہے مین فریم کمپیوٹرز یوز کرتی ہیں نیکسٹ کیٹیگری جس کا پہلا نام منی کمپیوٹر کیٹیگری ہوتا تھا اور جسے آج ہم سرور کیٹیگری اور شروع میں تو پرسنل کمپیوٹر یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے طور پہ آئے تھے لیکن ان کی پاور میں اضافہ ہوتا گیا تو آج ہم انہیں سرور کمپیوٹر کہتے ہیں اور انہیں استعمال کیا جاتا ہے ٹو ڈسٹریبیوٹ ای یا پھر ایز ای میل سروس یا پھر ایز ویب سروس یا پھر اکاؤنٹنگ یا ایسے اور کاموں کے لئے تو یہ کیٹیگری ہے سروس کی یہ اتنے ریلائبل نہیں ہوتے جتنے کے مین فریم کمپیوٹر ہوتے ہیں لیکن ڈیسک ٹاپ کے مقابلے میں یہ زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں اور ان میں پروسیسر جو ہیں وہ دو چار آٹھ اس طرح کر کے ہوتے ہیں اس سے نیکسٹ کیٹیگری جو تھی وہ تھی ڈیسک کی category. اس category میں سب سے پاپولر کمپیوٹر جو دنیا کے ہیں یعنی پرسنل کمپیوٹرز وہ آتے ہیں اور اس کے علاوہ ورک سٹیشنز بھی آتے ہیں پرسنل کمپیوٹرز ہم اپنے عام ڈیلی کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں ورک اسٹیشن جو ہیں دے آر جنرلی یوز بائی اسپیشلسٹ بائی پروفیشنل فار ایگزامپل ٹو ڈو تھری ڈی سمولیشن یا سائنٹیفک کیلکولیشن یہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرس اتنے ریلائبل نہیں ہوتے جتنے کے سرورز ہوتے ہیں لیکن یہ پھر بھی خاصے کیپیبل کمپیوٹر کہلاتے ہیں نیکسٹ کیٹیگری جو ہم نے ڈسکس کی وہ تھی پورٹیبل کمپیوٹرز کی اور اس کی ہم نے فردر تین سب کیٹیگریز کی تھی ایک تو لیپ ٹاپ یا نوٹ بک کمپیوٹرس کی دوسری پی ڈی ایز یا پھر پام ٹاپس کی اور آخری ویئربل کمپیوٹر کی لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے بارے میں ہم نے یہ کہا دے آر آلمسٹ ایز کیپیبل ایز پرسنل کمپیوٹر فرق صرف یہ ہے کہ یہ پورٹیبل ہے ہلکے پھلکے ہیں پاور بھی زیادہ نہیں کھاتے ان کی قیمت پرسنل کمپیوٹر سے کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے بیکوز دے آر لائٹ ویٹ اینڈ دے آر ناٹ ایز پاور ہنگری نیکسٹ جو سب کیٹیگری تھی وہ تھی پی ڈی ایز یا پھر پام ٹاپس کی پام ٹاپس کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ یہ وہ کمپیوٹر ہیں جو آپ کی پاکٹ ڈائری کو ریپلیس کرتے ہیں یعنی اس کے اندر تھوڑا بہت آپ ڈیٹا ڈال سکتے ہیں آپ ایڈریسز ڈال سکتے ہیں آپ فون نمبرز ڈال سکتے ہیں آپ اپنی اپوائنٹمنٹ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں آج کل کے جو بعض ماڈرن پی ڈی ایز ہیں دے کم ود اے بلٹ ان فون تو نہ صرف آپ اس کو ایز اے پاکٹ ڈائری یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ ایک فون کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہماری فائنل کیٹیگری جو پورٹیبل کمپیوٹرس کی تھی وہ ویریبل کمپیوٹرس کی ہے میرے خیال میں فیوچر میں سب سے زیادہ کمپیوٹر جو دنیا میں پائے جائیں گے وہ ویئربل کمپیوٹر ہوں گے یہ ایسے کمپیوٹر ہیں جسے آپ اپنے باڈی پہ ویئر کرتے ہیں آپ اپنے ہاتھ پہ باندھ لیتے ہیں اپنی پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں اپنی بیلٹ کے ساتھ باندھ لیتے ہیں ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ دیر آلویز آن دیر آلویز آن دیر آلویز لوکنگ فار ڈائریکشن فرام یو دیر آر آلویز لوکنگ فار انسٹرکشنز فرام دا یوزر ان کو ہم چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے بھی یوز کر سکتے ہیں دیٹ سینس آج کل تو یہ اتنے پائے نہیں جاتے لیکن فیوچر میں اس کی بہت ساری ملٹری اپلیکیشن ہوں گی خاص طور پہ فیوچر کے بیٹل فیلڈ میں جو سولجرس ہوں گے ان سب کے پاس ایک ایک ویئربل کمپیوٹر ضرور ہوگا جس کی مدد سے انہیں اپنی جنگ کے بارے میں ٹیکٹیکل سچویشن کے بارے میں انفارمیشن ریئل ٹائم میں ملتی رہے گی تو جناب یہ تو ہو گئی پانچ کیٹیگریز کمپیوٹرز کی نیکسٹ چیز جو آج ہم نے ڈسکس کی وہ تھی کہ کسی بھی کمپیوٹر میں وہ کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں جو اسینشیل ہوتے ہیں تو ہم نے کہا جناب سب سے پہلے تو یہ کہ کمپیوٹر کو کمپیوٹر کہلانے کے لیے کچھ ہارڈ ویئر ہونی چاہیے اور کچھ سافٹ ویئر ہونی چاہیے یعنی اگر آپ کے پاس صرف ہارڈ ویئر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دیوان غالب تو ہے لیکن اس پہ کچھ لکھا نہیں ہوا صرف بلینک پیجز ہیں سو ہارڈ ویئر از دا ٹچبل پارٹ پارٹ دیٹ وی کین ٹچ اینڈ سافٹ ویئر از دا انسٹرکشنز دیٹ دا ہارڈ ویئر فالوز ٹو ڈو یوزفل ٹاسک تو ایٹ دا ہائیسٹ لیول کسی بھی کمپیوٹر کے یہ دو حصے ہو گئے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جہاں تک ہارڈ ویئر کا تعلق ہے اس کے بھی کچھ آپ سب سسٹمز کی بات کر سکتے ہیں فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جناب ہارڈ ویئر میں انپٹ سب سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ نہیں ہوگا ہم کمپیوٹر کو بتا نہیں سکیں گے کہ بھائی تم نے کیا کرنا ہے سو so انپٹ وہ سب سسٹم ہے ہارڈ ویئر کا جس کی مدد سے یوزر کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے یوزر کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دیتا ہے یہ انسٹرکشنز جو ہے یہ پھر کمپیوٹر کے پروسیسر سب سسٹم میں جاتی ہے پروسیسر سب سسٹم از دا از دا انجن کمپیوٹر وہاں پہ سارا کام ہوتا ہے پروسیسر جو ہے ان انپوٹ کی مدد سے کیلکولیشنس کرتا ہے اور آؤٹ پٹ کی مدد سے وہ کیلکولیشن کے ریزلٹس یوزر سے کمیونیکیٹ کرتا ہے یعنی یوزر کو بتاتا ہے کہ جناب آپ نے مجھے کہا تھا یہ کرنا ہے یہ جواب ہے اس دوران میں دو سب سسٹم جو پروسیسر یوز کرتا ہے وہ میمری سب سسٹم اور اسٹوریج سب سسٹم کہلاتے ہیں میمری سب سسٹم وہ سب سسٹم ہے کہ جس کے اندر ٹیمپریریلی چیزیں سٹور کی جاتی ہیں جن کیلکولیشن کے دوران بعض جو انٹرمیڈیٹ ریزلٹس آتے ہیں ان کو آپ وہاں پہ اسٹور کرتے ہیں ویر دا سب سسٹم از ڈفرنٹ وہاں پہ یو میک اسٹوریج آپ ایسی چیزیں رکھتے ہیں جن کی آپ کو فیوچر میں ضرورت پڑ سکتی ہے تو امیڈیٹلی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ میموری میں جاتی ہیں فیوچر کے لیے امپارٹینٹ چیزیں جو ہیں وہ اسٹوریج میں جاتی ہیں تو اگین یوزر interacts with the computer through the input subsystem. Computer does it calculations in the processor subsystem. During that time it uses the memory subsystem and also the storage subsystem. And when it becomes a job, the computer communicates with you with the user through the output subsystem. In all these things, I would like to share some examples again. On any computer, mouse or بورڈ جو ہیں آج کل اسینشل ہیں سو دیز آر دا ان پہ جہاں تک آؤٹ پٹ کا تعلق ہے کسی بھی کمپیوٹر میں ایک مونیٹر ضرور ہوتا ہے اور اکثر لوگ جو ہیں ان کو پرنٹر کو بھی ایکسس ہوتی ہے سو so مانیٹر اور پرنٹر جو ہیں دے آر کامن اگزامپل آف آؤٹ پٹ جہاں تک ہارڈ ڈسک کا اور سی ڈی کا اور ڈی وی ڈی اور فلپی ڈرائیو کا تعلق ہے دے دے فارم واٹ از کال دا اسٹوریج سب اور جہاں تک کمپیوٹر ریم کا تعلق ہے یعنی رینڈم ایکسیس میموری اس کو ہم کمپیوٹر کی میموری کہتے ہیں جہاں تک پروسیسر کا تعلق ہے تو اکثر کمپیوٹرز میں صرف ایک ہی پروسیسر ہوتا ہے زیادہ تر پرسنل کمپیوٹرز آج کل جو ہیں وہ تو پینٹیم ٹائپ کے پروسیسر پہ چلتے ہیں اس کے علاوہ سیلرون پروسیسر بھی پائے جاتا ہے بعض کمپیوٹرز میں ایتھلون بھی ہوتا ہے اور میکنٹاش کمپیوٹر جو ہیں, وہ پاور پی سی چلتے ہیں میں نے اسٹرونگ آرام پروسر کا تذکرہ کیا وچ از این ایگزامپل آف اے لو پاور پروسیسر ایسا پروسیسر ہے کہ جو بہت کم بجلی پہ کام کر سکتا ہے اسی لیے یہ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر میں یوز ہوتا ہے میں نے کروسو کا بھی تذکرہ کیا جو کہ ایک اور لو پاور پروسیسر ہے اسپارک پروسیسر جو ہے دیٹ بلانگس ٹو دا کیٹیگری وچ از جنرلی یوز فار ورک اسٹیشن یہ آر پروسیسر کے نسبت ذرا زیادہ پاورفل پروسیسر ہے تو یہ پانچ حصے جو ہو گئے اس کے علاوہ ہم نے ایک چھٹے حصے کی بھی بات کی تھی جو کہ بس کہلاتی ہے یعنی سسٹم بس وہ کمپوننٹ ہے جس کے ذریعے باقی سارے کمپوننٹ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں سو بس از لائک دا دا ریلوے سسٹم یا پھر لائک دا روڈ سسٹم اور ہم نے کہا تھا کہ سسٹم بس کے علاوہ ایک اور بس بھی ہوتی ہے جس از کولڈ دا میموری بس میموری بس جو ہے اس کے ذریعے پروسیسر جو ہے میموری سے کمیونیکیٹ کرتا ہے ایک اور چیز جو آج ہم نے لرن کی وہ تھی ایک ٹرم کالڈ دا پورٹ پورٹ وہ کنیکشن پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی کمپیوٹر پہ جہاں پہ ہم ان پٹ یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز کنیکٹ کرتے ہیں سو پورٹ از اے گیٹ جس کے ذریعے ہمارے کمپیوٹر کے اندر یا تو ڈیٹا جاتا ہے یا وہاں سے ڈیٹا آتا ہے تو جناب یہ تو بات ہو گئی آج کے لیکچر کی نیکسٹ ٹائم ویل ہیو اے سلائٹلی ڈفرنٹ بٹ ویری انٹرسٹنگ لیکچر ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ کمپیوٹر کو توڑ پھوڑ کے ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر آخر ہوتا کیا ہے اس کے میجر بلڈنگ بلاکس کون سے ہیں آج ہم نے بات کی انپوٹس کی آؤٹ پٹس کی پروسیسر کی یہ اصل میں کیسے دکھتے ہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اچھا کمپیوٹر کو توڑا کیسے جاتا ہے اور اس کو دوبارہ جوڑا کیسے جاتا ہے سو نیکسٹ ٹائم لیکچر ول بی مچ مور پریکٹیکل کمپیوٹرز نے ہماری لینگویج کو بھی چینج کر دیا ہے ہمارے بچے اب وہ نہیں ہیں جیسے ہم اپنے زمانے میں ہوا کرتے تھے پچھلے دنوں میرے بیٹے کی کلاس میں مس نے پوچھا کہ بھائی ڈاگ کی ذرا آواز تو سنائے بچوں نے کہا بھاؤ بھاؤ انہوں نے کیٹ کی بات کی تو بچوں نے کہا میں آؤں انہوں نے ماؤس کی بات کی تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کلک کلک کلک خدا حافظ